ہمارے پیارے پیارے مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس میں اپنے دین پر مضبوطی سے قائم رہنے والا اپنے ہاتھ پر چنگاری رکھنے والے کی مثل ہوگا اور ایسے شخص کے لیے تم جیسے پچاس کا ثواب ہوگا حدیث پاک کا یہ جو حصہ ہے عین قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا کتنے فرماتے ہیں کہ یہ زمانہ قریب قیامت یعنی قرب قیامت میں ہوگا وہ فرماتے جس کی ابتداء آج ہو چکی ہے سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ فی زمانہ دین دار مذہبی سنتوں کا پیکر بن کر رہنا مشکل ہے اسلامی بہنیں بھی اپنے حال پر غور کریں اسلامی بھائی بھی غور کریں ہر وہ شخص جو دین پر چلنا چاہتا ہے سنتوں پر چلنا چاہتا ہے ایسا زمانہ آیا کہ دیوانہ نبی کے لیے ہر ایک ہاتھ میں پتھر دکھائی دیتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کی ابتدا اب ہو چکی ہے ایک زمانہ ایسا آئے گا خود فرماتے ہیں مفتی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ میرات المناجی خیسے آج کل داڑھی رکھنا نماز کی پابندی کرنا دوبار ہو گیا ہے خود فرماتے ہیں کہ سود سے بچنا تو جیسے کہ قریب ناممکن سا اس قدر حالات نہ گفتہ بے ہو جائیں گے زمانہ ایسا آئے گا اور ایسا زمانہ آ چکا اپنے دین پر مضبوطی سے قائم رہنے والا جیسے ہاتھ میں انگارا رکھنا بہت ہی بڑے صابر کا کام ہے نا ہاتھ میں انگارا رکھنا کتنے بڑے صابر کا کام ہے تو فرماتے یوں ہی اس وقت مخلص و کامل مسلمان بننا سخت مشکل ہو جائے گا ایسا دور ہوگا ایسا دور مفتی صاحب کے قول کے مطابق اور پریکٹیکلی پتہ چلتا ہے جو اسلامی بہنیں پردہ کرتی ہیں مدنی مرغہ پہننا چاہتی ہیں شرعی پردہ کرتی ہیں سنت کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں جو شخص مارکیٹ میں رہ کر رزق کے حلال کمانا چاہتا ہے دیاانت داری کے ساتھ کاروبار کرنا چاہتا ہے اس کا کیا حال ہوتا ہے ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ یہ سارے معاملات سامنے آئیں گے اور یہ زمانہ ہمارے سامنے اس وقت آ چکا ہے کہ دین داری پر قائم رہنا سنتوں پر قائم رہنا دین پر قائم رہنا سچائی پر قائم رہنا دیانت پر قائم رہنا لوگ تانے دیتے لوگ چلنے نہیں دیتے ذرا سی کسی مذہبی سے غلطی ہو جائے اس کا جو ڈھول بجاتے حالانکہ فرق زیادہ تر یہ ہے کہ اس شخص کی بیچارے کی داڑھی ہے اللہ کی رحمت سے اور اس غلط کام کرنے والے کی داڑھی نہیں ہے غلطی سے اس داڑھی والے سے غلط کام ہو گیا ہو جاتا انسان ہے غلط کام ہے داڑھی منڈا نہ کون سا تھا مسلمان تھا داڑھی والا صحیح غلط کی بھی الگ ہےڑی والا یہ تو اب غیروں کے طریقوں پر چل کر مسلمان داڑھی ہو گیا مسلمان جو تھا داڑی والا بے انگلیاں تو ہوتی رہتی انسان کے اندر پریکٹسنگ مسلم اور نان پریکٹسنگ مسلم کا تو اس سلسلہ نہیں ہے تھوڑی پرانا ہے لیکن اب اس میں ایک اور اضافہ یہ ہوا کہ مسلمان نے اب داڑھی منڈانی میں شروع کر دیا آج کل یہی ہے نا کہ جو مثال کے طور اگر داڑھی بھی رکھ لیتا تو کہتے ہیں یار یہ دیندار ہو گیا ہے یہ مذہبی ہو چکا ہے پھر جب اس سے اللہ, اللہ نہ کرے بات تقاضے بشریعت با کوئی غلطی ہو جائے تو جو کچھ اس پر اٹھتی ہیں یا کچھ نہیں کچھ نہیں اگر نہیں بھی ہو اگر چلنا ہی شروع کر دے تو بھی اس کو کریٹیسائز کیا جائے ماض یہ جملہ تو مولوی بنے گا مارا ایسے شخص کے لیے تم جیسے پچاس کا ثواب ہوگا ایسے شخص کے لیے تم جیسے پچاس کا ثواب ہوگا کہ زمانے پر ایمان پر قائم رہنے والے کو پچاس صحابہ کے امال کے برابر ثواب عطا کیا جائے گا یاد رکھے کوئی بھی عمل کر کے ساوی کے برابر تو کجا سا کی گھوڑے کی ٹاپوں سے اڑتے ہوئی دھول جو گھوڑے کی ناک میں چلی جائے نا اس تک بھی نہیں پہنچ سکتا ایسا دور ایسا زمانہ آئے گا یہ میرے عقا نے شاع فرمایا آ گیا یہ مفتی احمد یارخہ نئی رحمت اللہ تعالی علیہ ہمیں یہ وزات فرما رہے ہیں اپنے دین پر اپنے مذہب پر اپنے ایمان پر اپنے عقائد پر قائم رہیے مضبوطی سے قائم رہیے حالات بد سے بدتر ہوتے ہی چلے جا رہے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ آخری زمانے میں قومیں ہوں گی جو ظاہر میں تو دوست ہوں گی اور باطن میں دشمن عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ کیوں کر ہوگا عرشا فرمایا اپنی دنیا کو بہتر بنانے کے لیے باس کی باس کی طرف رغبت یعنی تما اور لالچ ہوگی اور باس کے باس سے ڈرنے کی وجہ سے ہوگا ظاہر میں دوست اور باطن میں دشمن یا تو یہ اس لیے ہوگا کہ اس سے وہ دنیاوی نفع حاصل کرنا چاہ رہا ہے دوست بن کر اندر سے بوجھ رکھے گا اندر سے دشمن ہوگا اس سے کوئی دنیاوی لالچ ہے کوئی تمع ہے یا پھر اسے ڈرنے کی وجہ سے کہ اس کو ظاہر میں اپنا دوست بتا رہے اندر تو اس کا دشمن ہے اس کے ڈر کی وجہ سے یعنی قرب قیامت میں ایسے لوگ جو اپنی نیکیاں اعلانیاں پسند کریں گے اس کی وضاحت کہ جو ظاہر میں دوست ہوں گی اور باطن میں دشمن جو اپنی نیکیاں اعلانیاں پسند کریں گے تاکہ لوگ ان کی واہ کریں یہ مفتی سامنے دکھا تنہائی میں یا تو اعمال کریں گے یا کریں گے ہی نہیں یا کریں گے تو معمولی طریقے پر کریں گے یعنی لوگوں کے سامنے تو اچھے اچھے امال کریں گے لیکن جب تنہائی میں ہوں گے تو یا تو امال نہیں کریں گے کریں گے تو کم کریں گے یہ کس کی وضاحت ہو رہی ہے آخری زمانے میں وہ قوم جو ظاہر میں دوستوں کی اور باطن میں دشمنوں کی اس کی ایک علامت یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے اچھے امال کریں گے تاکہ لوگ ان کی واہ کریں اور جب تنہائی میں ہوں گے تو یا تو امال ہی اچھے نہیں کریں گے یا کریں گے تو بہت کم کریں گے یا اخلاص کی وضاحت کی جا رہی ہے اور یہ جو قرض کی گئی یہ کیوں کرو گا تو ایشا فرمایا اپنی دنیا کو بہتر بنانے کے لیے کی باس کی طرف رقبت یعنی لالچ اور بانس کی بانس سے ڈرنے کی وجہ سے ہوگا یعنی ان لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف اللہ سے امید نہ ہوگی یا ہوگی تو بہت کم ہوگی لوگوں کا خوف لوگوں سے امید ان پر غالب ہوگی اس فرمان عالی میں علماء عابدین سخی مجاہد وغیرہ سبھی ہی داخل ہیں ہر عمل اخلاص قبول ہوتا ہے اور اس کی ایک اور شرح میں آیا کہ اس میں وہ بھی داخل ہیں جو لوگوں سے ظاہری محبت کریں گے وہ بھی غرض کے لیے جب غرض پوری ہو جائے گی تو دوستی ختم کر دیں گے اس قدر اور یہ بھی ہم دیکھتے ہیں جس کو دیکھو اپنی غرض کے لیے لگا ہوا ہے جس کو دیکھو اپنے مفاد کے لیے لگا ہوا ہے یعنی اللہ کے لیے دوستی اللہ کے لیے دشمنی کہاں ہے وہ رب و فلّہ بگز و محبت اللہ کے لیے ہونی چاہیے دشمنی بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے